یہ آ, وہ مہینہ ہے وہ مقدس جسے رحبتوں کا مہینہ کہا گیا جسے برکات کا مہینہ کہا گیا جسے دوزخ سے آزادی کا گیا جس گناہوں سے مغفرت کا کہا گیا محا گیا شب و روز ایسے ہی آتے ہیں سارا سال سورج ویسے ہی طلوع ہوتا ہے سورج ویسے ہی غروب ہوتا ہے ہواؤں کا رخ جس طرح سے ایک نظام کے تحت بدلتا رہتا ہے اسی طرح سے بدلتا ہے لیکن نہ جانے کیوں جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ طبیعتیں اللہ رب العزت کی بندگی اور اس کی بندگی اور اس کی عبادت کے لیے بے قرار ہونے لگی ہیں طبیعتیں مائل ہونے لگ جاتی ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنی طبیعتوں میں ایک رجحان محسوس کرتے ہیں ایک طبیعتوں میں ایک سوز اور کیفیت محسوس کرنے لگتے ہیں اللہ ہرب العزت کی بندگی اور اس کی عبادت اور اس کی ریاضت کے لیے اور یہ مہینہ ہمیں ایک شگفتگی ایک تازگی ایک پاکیزگی کا احساس دیتی ہے ایک عجیب تازگی ہوتی ہے جسے انسان تصور میں نہیں لا سکتا کہ یہ کیا ہے کہ سورج اسی انداز میں طلوع ہو رہا ہے اسی انداز میں غروب ہو رہا ہے ہوائیں پہلے جیسے چل رہی تھیں آج بھی چل رہی ہیں لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہوائیں اب کعبے کی دیواروں کو چوم کر آتی ہیں جب یہ رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہوائیں فضائیں آخ علیہ سلاۃ السلام کے اس گنبد خزرہ کو چوم کر آ رہی ہیں اور ہر شے ایک تر و تازگی کا احساس دلا رہی ہوتی ہے ایک عجیب کیفیت اپنے اندر لیے ہوئے ہوتی ہے ہر انسان ایک دوسرے کے ساتھ جیسے آنکھیں بچھائے ہوئے اسے ملتا ہے توازوں کا جو انکساری کی جو کیفیات ہمیں نظر آتی ہیں ایک دوسرے سے میل جول کی جو کیفیات ہمیں رمضان المبارک میں نظر آتی ہیں وہ ہمیں کسی اور مہینے میں اس انداز سے نظر نہیں آتی ہیں انسان ایک دوسرے سے بڑی محبت انسان اپنے اوپر بہت سی پابندیاں عائد کر لیتا ہے وہ چیزیں جو انسان پر حلال ہیں وہ بھی اپنے اوپر حرام جان لیتا ہے اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے تو ناظیم یہ کیا کیفیت ہے اور ہم ان کیفیات سے وہ رحمتیں وہ برکتیں کس انداز میں سمیٹ سکتے ہیں ہم کس طرح سے اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کر سکتے ہیں ہم کس طرح سے یہ چاہیں کہ ہم اس مغفرت فرما رہا ہے جس کا رب وعدہ فرما رہا ہے کہ اس ماہ مقدسہ میں عطا کی جاتی ہیں رمضان قرآن کا مہینہ ہے یہ نزول قرآن کا مہینہ اللہ حرجیب وہ کلام وہ کلام کے جس کے ایک ایک حرف کی حفاظت کی ذمہ داری خود رکھتا ہوں یہ قرآن مجید شرف حاصل شرف حاصل ہمیں پہلا روزہ ہے پاکستان میں اور پاکستان کے ساتھ کئی دیگر ممالک میں آج یکم رمضان مبارک ہے اور کیو ٹی وی کا بھی آج یہ پہلا پروگرام ہے سہری ٹائم کا اس سال کا اور آپ کو بہت بہت مبارکباد آپ ضرور کال کیجئے گا آج ہم جس ٹاپک پر گفتگو کریں گے خاص طور پر رمضان کی آمد کے حوالے سے چونکہ یہ ایک, ایک ایسا موقع ہے کہ ہر شخص ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہا ہے تو ہم رمضان کی فضیلت کے حوالے سے رمضان کو کس طرح سے گزار چاہیے اور رمضان کی آمد سے ہی رمضان کا پیغام ہمیں پہنچ جانا چاہیے تو ہم اس کوشش کے ساتھ ابتدائی طور پر رمضان کی فضیلت کے حوالے سے اور پھر وہ قرآن مجید کے جس کی وجہ سے رمضان کو یہ عظمتیں اور یہ رحمتیں اور یہ برکتیں نصیب ہوئی ہیں ہم قرآن کے حوالے سے کوشش کریں گے کہ آج گفتگو کریں آج ہمارے درمیان جو شخصیات تشریف فرما ہے آپ کی بہت ہی جانی پہچانی ہر دل عزیز بہت محبوب بہت مرغوب شخصیت آپ جن کی گفتگو کو بہت پسند فرماتے ہیں اور بہت خوبصورت کلام کرتے ہیں اور الحمد بہت کم سالوں میں ان کے الفاظ کو اللہ برزت نے ایسی صنع عطا کر دی ہیں کہ لوگ سنتے ہیں اور لوگوں کے قلوب میں اس پر عمل کرنے کی ایک جذبہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ فرما ہے ان کے ساتھ ہمارے ایک اور اس پینل کے مستقل مہمان جو آپ جنہیں بہت پسند کرتے ہیں نائٹ ٹائم میں آپ انہیں میرے ساتھ دیکھتے رہے بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کیا کرتے ہیں اور ان کا خاصہ یہ ہے کہ بہت خشک اور بہت گہرے موضوعات کو بہت پیچیدہ گفتگو کو بھی بہت خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں اور فکری گفتگو بہت خوبصورت انداز سے کیا کرتے ہیں حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب ان کے ساتھ نشیف رکھتے ہیں آپ کے بہت ہی پسندیدہ ہمارے بھی بہت ہی پسندیدہ اور ہر دل عزیز صناخو و سناغو. میں اکثر ان کے لیے کہا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے انہیں بہت عزتوں سے نوازا اور اس بات پر یقین بہت پختہ ہو جاتا ہے انہیں سن کر انہیں پڑھ کر کہ اللہ رب بہت ساری چیزیں انسان خود لکھتا ہے اور بہت ساری چیزیں اس سے لکھوائی ہی جاتی ہیں حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سید سبی الدین سبی رحمانی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے السلام علیکم آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور اس پروگرام کو رونق بخشی نازیم ناد جس طرح آپ کی خواہشات کے ساتھ ساتھ پھر دوبارہ آتے رہیں گے انشاءاللہ اور ہم سب کی کوشش کریں گے کہ پارٹیسپیشن ہو جائے دونوں مفتیان کرام ہمارے مستقل مہمان ہوں گے جو انشاءاللہ کرم نوازی فرماتے رہیں گے اور تشریف لاتے رہیں گے آپ کی الجھنیں سلجھاتے رہیں گے آپ کے مسائل جو آپ کے ذہن کو پریشان کرتے ہیں میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ وہ مسئلہ جو آپ اس یقین کے ساتھ اس فورم پر بھیجتے ہیں کہ وہ مسئلہ مسئلہ نہیں رہے گا بلکہ خود حل بن جائے گا آپ اسی یقین کے ساتھ سوالات کیجئے گا یہ فورم بالکل کھلا ہے بہت اوپن ہے آپ موضوع پر گفتگو کیجئے آپ اپنی کسی بھی الجھن کو ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں مفتیان کرام انشاءاللہ اس الجھن کو سلجائیں گے آغاز ہم کرتے ہیں رمضان مبارک کی فضیلت کے حوالے سے مفتی صاحب رمضان الحمدللہ للہ آپ کو بھی مبارک ہو رمضان مبارک کا یہ مبارک اور مقدس کھڑیاں میں ہم داخل ہو چکے ہیں رمضان کی فضیلتیں کس کس طرح سے بیان کی گئی ہیں ہاں عزب اللہ میں شعیط العن الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو قرآن حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں شاد فرمایا یا یوح الزینہ امن وتیبہ علیکم قم السیام و علی الزینہ من لعلکم تتقون کہ اے ایمان والوں تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو جائے تو رمضان کے روزوں کی اور خود ماہر رمضان کی ایک بہترین برکت قرآن ذم نے یہ بیان فرمائی کہ حصول تقوا آسان ہو جاتا ہے اور حادث کریمہ میں جیسے کہ آپ نے بھی تمہید بہت ساری باتیں بیان فرمائی کہ ایک تو اس میں ثواب بڑھ جاتا ہے نفل کا ثواب فرض کے برابر فرض کا ثواب ستر فرائض کے برابر پھر عبادت کی رغبت پیدا ہوتی ہے ترغیب پیدا ہوتی ہے عبادات آسان ہو جاتی ہیں گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے شیطان مقید ہوتا ہے رزق میں اضافہ ہوتا ہے وہ چیزیں جو ایک عام آدمی شاید پورے سال کھانے کا تصور بھی نہیں کرتا لیکن خزانہ غیب سے ایسا انتظام ہوتا ہے اور ایک ایسا نظام بنا دیا جاتا ہے کہ وہ بھی کھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس لیے اجمالی مجموعی اعتبار سے دیکھا جائے تو برکت کے حوالے سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام و اکرام کے حوالے سے ہر چیز میں اضافہ نظر آتا ہے صحیح مفتی صاحب آپ کو بھی رمضان بہت, بہت مبارک ہو جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ رمضان سے ہم کس کس طرح سے رمضان کی برکتیں ہیں رمضان جس طرح فرمایا مفتی صاحب نے کہ پچھلی متوں پر بھی فرض کیا گیا تو اس سے اس کی اہمیت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ تسلیم صاحب پرانے حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا شاہ رمضان اللہ فی القرآن رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ایک, ایک مہینے کی یہ فضیلت اور اس مہینے کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس میں نزول قرآن ہوا پھر دوسری بات یہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے سلسلات شیاتی وفطحت ابواب الجن اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں وغیر ابواب الجنم اور جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں हुँ. اس طرح آدیش میں دیکھیں بے شمار فضائل ماہ رمضان کے ہیں हुँ. اصل یہ ہوتا ہے کہ اس مہینے میں عبادت کا ثباب بڑھا دینا پھر یہ کہ جنت کے دروازے کھول دینا گناہوں کے اسباب کو روک دینا ایک روحانی کیفیت کا سما پیدا ہو جانا یہ سب چیزیں انسان کو مسلسل جب رمضان کو اس موقع کو حاصل کر لیتا ہے عبادت کرتا ہے تو یہ ایک مہینے کی ایکسرسائز हुँ. اس کے پورے سال پر بھاری پڑتی ہے सरी. مسلسل ٹریننگ ملتی ہے اس کو. تو اس کے نتیجے میں انسان پورے سال جو ہے وہ تقوی پرہیزگاری عبادت ریاضت ان چیزوں کا اگر بندہ چاہے معمول بنا سکتا ہے اب یہ اپنے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اسی مہینے میں جس طرح مثلاً سیزن ہوتا ہے کاروبار کا تو یہ مہینہ نیکیوں کے کاروبار کا بھی سیزن ہے اب یہ انسان کی مرضی ہے کہ وہ کس چیز کو اہمیت دیتا ہے اور کس طریقے سے وہ اللہ تعالی کی رضا کو خوشنودی کو حاصل کرتا ہے صحیح, صحیح مفتی صاحب جب بہت سارے انعام و اکرام کی بارش ہو رہی ہو تو اس کو سمیٹنے کا ریشو بھی بڑھ جاتا ہے ہم کس طرح سے سمیٹ سکتے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں تسلیم بھائی ہر شخص ہے اپنے مستقبل کے لیے کچھ پلاننگ کرتا ہے اور ایک ایم ہوتا ہے ایک مقصد ہوتا ہے سامنے اس کو بنیاد بنا کر پھر وہ اپنا موجودہ لاہے عمل مرتب کرتا ہے صحیح رمضان کا پورا مہینہ ہمارے سامنے ہے آج پہلی سہاری ہے تو ہر بھائی اور بہن جو بھی ہمیں ورلڈ میں دیکھ رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ پورے مہینے کا عبادات گناہوں سے بچنے نفس کو قابو میں کرنے کا ایک شیڈیول بنائے فسن یہ ہم نے کھانا ہے اتنی مقدار میں کھانا ہے اتنا پینا ہے اتنا سونا ہے اتنے مقدار میں لوگوں سے ملنا ہے اتنی چیزیں ہم نے دیکھنی ہے یہ چیزوں سے اپنی نگاہوں کو بچانا ہے اور دیکھیے پلان جو میں بنائیں گے تو جیسے بھی میں نے آیت کریمہ پڑھی اللہ تعالی نے روزوں کی فرضیت کا ایک فائدہ یہ بیان فرمایا اللہ تک تخون مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص چاہے Hmm. تو آئندہ پورے سال وہ تقوی حاصل کر سکتا ہے بے کی زندگی گزار سکتا ہے لیکن ہمیں کیوں تقوی حاصل نہیں ہوتا بےروزگاری hmm. کیوں حاصل نہیں ہوتی رمضان گزرتے ہی بلکہ آپ یہ دیکھیں گے کہ دس بارہ روز تو نوجوانوں میں بڑا جوش و جذبہ ہوتا ہے جی yeah. ہاں اور وہ مسجد کے دروازے تک جگہ ہی نہیں ملتی ہے اور پھر جو برف کی سیل کی طرف پگھلنا شروع ہوتے ہیں تو پھر وہ ریگولر نمازی رہ جاتے ہیں پندرہ دن بعد باقی سب کے سب غائب ہو جاتے ہیں صحیح تو وجہ یہی ہے کہ وہ سنجیدگی کے ساتھ اس کے لیے پلاننگ نہیں کرتے جا. ایک ماحول بنتا ہے ابتدا کے اندر ایک دم طبیعت میں ایک چینج آتا ہے طبیعت فوری اثر قبول کرتی ہے اس اثر کو روکنے کی ضرورت ہے صحیح لیکن ہوتا یہ کہ ہم چونکہ منصوبہ بندی نہیں کی ہوتی تو ایسے سے اثر زائل ہوتا ہے کسی کا پانچ روز میں کسی کا دس روز میں کسی کا پندرہ روز میں کسی کا رمضان تک چلتا رہتا ہے اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے تو غرض یہ کہ اگر ہم رمضان کی مکمل برکات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو جتنی عبادات اس مہینے میں اضافی ہیں جیسے تراویح اس کو اختیار کریں ضرور فرض نمازیں تو مکمل ہونی چاہیے قرآن عظیم کی تلاوت کثرت سے ہونی چاہیے پھر نس کو قابو میں کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک تو کم کھایا جائے اس کو بھوک محسوس ہونے چاہیے صحیح. دوسرا بھاری عبادت کا بوجھ جیسے بھی اس طرح اللہ نے ہم پر لازم فرمایا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تو کم کھانے کی کوشش کریں اور हुँ. کم سے کم آرام رکھیں فضولیات میں کم سے کم پڑیں نفس کو ذوق محسوس ہونا چاہیے اس کو پابندی محسوس ہونے چاہیے ایک مہینہ بہنا تو سمجھے کہہرے نفس کا ہے اس کے بعد انشاءاللہ شاء براکات حاصل ہوں گے غرض وغیرہ کہ ہر روز کا ایک پلان جیسے سہری میں اٹھتے ہی ہیں چھوٹا سا وہ دے دیتا ہوں سجیشن کہ تحجد جیسے ماشاء اٹھتے ہی ہیں تو تحجد کی درخت پورے مہینے پڑھ لیں صحیح. تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ ایسی برکت حاصل ہو جائے اللہ تبارک وطالیہ عبادت و قبول فرمالے کہ کے پورے سال تحت کی توصیق حاصل ہو جائے اس طریقے سے ایک پلان بنا کر پھر رمضان گزارنے کی کوشش کریں گے ضرور برکت حاصل ہو صاحب رمضان اللہ کا مہمان ہے یہ مہینہ اور رمضان جب جدا ہو رہا ہوتا ہے تو ہر آنکھ نم ہوتی ہے کہ میں اللہ کا مہمان جا رہا ہے آج اب یہ ایک بہترین موقع ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ اب یہ اللہ کا مہمان پھر ہمیں یہ شرف حاصل ہوا کہ ہماری طرف آیا ہے کیا پیغام لے کر آیا ہے اور ہمیں اللہ کے مہمان کی کس انداز میں قدر کرنی چاہیے دیکھئے ترسم صاحب بہت سارے ایسے ہمارے ملنے جلنے والے میں لوگ ہیں جو پچھلے سال تو ہمارے ساتھ رمضان میں تھے مگر اس سال نہیں ہے صحیح. تو اگر ہر شخص یہ سوچے کہ ہمارے پاس یہ آخری موقع ہے لاسٹ اپرچونیٹی ہے علما اکرام نے بڑی پیاری مثال لکھی ہے رمضان کا مہینہ بالکل ایسے ہے جیسے کسی کو ایک سونے کی کان میں ڈال دیا جائے تو اب وہ وہاں پر کیا کرے گا وہ لازمی طور پہ اگر مند ہوگا تو کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھ سب چیزیں چھوڑ کر زیادہ سے زیادہ سونا جمع کرے گا وہ کہے گا یہ سب چیزیں تو بعد میں بھی ہو سکتی ہیں بالکل اسی طرح یہ رمضان کا مہینہ جس میں فرض کا ثواب ستر گنا نفل کا ثواب فرض کے برابر عبادات کی کثرت ثواب کی کثرت تو کیوں اس موقع کو ضائع کریں اور پھر آخری دنوں میں ہم روتے رہیں یا افسوس کریں کہ یہ مہینہ جو بخش کا تھا مقصرت کا تھا ہم سے ضائع ہو جائے بہت اچھے موقع پہ نشاندہی کی آپ نے کہ آج آغاز آج موقع ہے موقع کہ ہم اس کو آج ہم طے کر لیں مفتی صاحب نے سا بھی جیسا فرمایا کہ ایک شیڈول بنا لیا جائے ہمیں اتنی عبادت کرنی ہے ایک ٹارگٹ بنا دیا جائے پھر اسی گول کی طرف متوجہ رہیں صحیح نازی بات یہ ہے کہ آج صحیح ٹائم کا پہلا پروگرام کیو ٹی وی پیش کر رہا ہے آپ کے لیے براہ راست بہت ساری نئی چیزیں آج کے پروگرام کے لیے شہری قائم کے لیے ہم نے بہت سی تبدیلیاں ایک تو آپ پہلے دیکھتے تھے کہ ایک مفتی صاحب اور ایک ناتھ کے ساتھ ہم یہ پروگرام کیا کرتے تھے اور آج الحمدللہ اس سال کیو ٹی وی کو یہ شرف حاصل ہو رہا ہے کہ آج کا یہ پینل اس سال پورے ماہ ایک اور مزید مفتی سے مزین ہوگا اور ہم ان ان کی بھی گفتگو اس میں شامل کریں گے اور بہت سی تبدیلیاں بہت سی نئی چیزیں بہت ساری آپ کی پسندیدہ پرانی چیزیں شامل کرتے ہوئے ہم نے کوشش کی ہے کہ ماحول کو نیا کیا جائے سیٹ کو نیا کیا جائے اور نئے جذبے کے ساتھ اور وہ اللہ اور رسول کے اس پیغام کو کہ جو ہمیں دیا جا رہا ہے ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ جسے اللہ کا مہمان قرار دیا جا رہا ہے ہم کس انداز میں ہر ہر شعبے میں اس کی قدر کر سکتے ہیں آپ ٹیلی ویژن پر پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم آپ اس کا سیٹ دیکھ رہے ہیں ہم بالکل نئے انداز سے کوشش کریں گے کہ اس میں کچھ نئی چیزیں شامل کر کے ہم آپ کے لیے اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں اور آپ کی توجہ شامل کر سکیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جو بنیادی چیز ہے اس پروگرام کا مقصد جو ہے وہ ضرور حاصل ہونا چاہیے اور وہ یقیناً آپ کی کے ساتھ آپ کی توجہ کے ساتھ جس طرح آپ نے پچھلے تین سالوں میں اس پروگرام کو بہت زیادہ پسند کیا بہت زیادہ سراہ ہے اس طرح سے آپ اس سال بھی اس پر بہت ساری توجہ فرمائیں گے اور اس پروگرام میں شامل ہوں گے تو یقیناً آپ کو بہت زیادہ انتظار نہیں کرائیں گے آپ کی فون کالس بہت جلد شامل کی جائیں گی اور بہت دیر تک کے لیے شامل کی جائیں گی انشاءاللہ شاء اللہ ابھی اس پروگرام کا بڑھا دیا گیا ہے دو بجے سے لے کر اب یہ پہلے پروگرام پہلے سالوں میں چار بجے شروع ہوتا تھا پھر تین بجے آپ کی محبتوں کی وجہ سے شروع کیا گیا اور اب آپ کی محبتوں اور آپ کے اصرار کے بعد اس پروگرام کو دو بجے شروع کیا جا رہا ہے تو تین سالوں میں یہ ایک ایک گھنٹہ بڑھتا گیا آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ اگلے سالوں میں اس کو ہم کس طرح سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی محبتیں اتنی زیادہ اور اللہ کرے ہو جائے کہ ہم اس کو پوری رات اسی طرح سے سحری تائم کے عنوان سے پیش کرتے رہیں آپ کی فون کالس بہت جلد شامل کی جائیں گی اور بہت دیر تک کے لیے انشاء اللہ شامل کی جائیں گی مسلسل رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہیں گے ہمدے باری تعالی کہ چند اش کے بعد کے بعد رمضان کی فضیلتوں کے حوالے سے ایک کلام سید سبھی سبھی دہمانی صاحب نے خصوصی طور پر تیار کیا ہے انشاءاللہ پیش کریں گے کی کی رمضان کا مہین کہتی دان کا <تصفيق>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 لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ہم لوٹ رہے ہیں پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ یہ پروگرام آپ کے لیے ماسٹر پینٹس کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے گفتگو ہو رہی ہے آج ہم قرآن کے حوالے سے قرآن مجید کے حوالے سے گفتگو کریں گے پہلے کالر دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کریں السلام علیکم السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام تو کیوں میں ہما ملک با... راول پنڈل سے بات کر رہی ہوں جی ہما بیٹا آپ ماشاءاللہ پہلی کالر ہیں آج رمضان مبارک اللہ کرم ہے جی فرمائیے سب سے پہلے آپ سب کو مفتی نگرام کو بہت السلام علیکم اور رمضان شریف کی بہت بہت مبارک باد آپ کو بھی مبارک ہوں بہت بچ اور ماشاء آپ لوگ چوتھے سال کی چیزیں ٹرانسمیشن کریں انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ سب سے پہلے تسلیم بھائی آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ اللہ آپ نے بہت برا سر ترجمہ کیا آپ نے پرانے پاک کا ایک ایک جمع جمع بہت اچھا سمجھ آیا ماشاءاللہ اللہ آپ کو مزید اللہ تعالیٰ توفیق دے آمین, آمین. اور تسلیم بھائی میں یہ یہی کہنا چاہوں گی کہ الحمد اللہ نے ایک بار پھر ہمیں اس بابر سے مہینے سے نوازا یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ میں تو ہے کہ ہم اسے راضی کر لیں تو ہم بہت گناہ گار لیکن ہم کوشش ان شاء اللہ تعالیٰ کریں گے کہ ہم اسے راضی رہنے کی پوری کوشش کریں जी. اور بس ہمارے بہت یہ دعا ہے کہ بس عبادات کا بہت زیادہ وہ ہو بہت زیادہ عبادات کی جائیں اس مہینے میں اور سبھی بھائی سے میں نے نعت کی ریکویسٹ کریں کہ کوئی اچھی سی ناد سے نہ ایک شعر کہنا چاری رہی تھی اگر آپ کی اجازت ہوتا بالکل بسم اللہ کہیے نفس کی پاکیزگی اور نعمتوں کا نور ہے چاند کا تیرے اجالا ماہر رمضانی گری اللہ, اللہ تعالیٰ اللہ سب کو مبارک کرے اور اس کی رحمتوں اور اس کی برکتوں سے مستفید فرمائے ہم سب کو ایک کالر اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم م السلام م علیکم وعلیکم السلام م علیکم م جی م کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میں جن سے بات کر رہی ہوں بھائی جان السلام علیکم آپ کو سلام مفتی بھائی مفتی اکمار مفتی عامر اور سبھی بھائی کو میری طرف سے بہت بہت سلام اور کیوں ٹی وی کی پوری ٹیم کو سلام وعلیکم السلام آپ کو بھی سب کو بہت بہت مبارک ہو رمضان خیر مبارک بھائی جان میں بہت پروگرام یہ اچھا لگتا ہے پچھلے سال تو ہماری کال بھی نہیں ملی اتنی کوشش کرتے تھے نا تو کال نہیں ملتی آج تمہاری میں نے کہا کہ میری پہلی کال ہو چلو ہوا بہن کی پہلی اور دوسری ہماری ہو گئی ہاں جی بھائی جان اور کوئی ہمارے لیے دعا کرنا کہ اللہ کرے کہ ہمیں یہ شرف حاصل ہو رمضان شریف کا جو ہمیں ہونا چاہیے جی جی اور کچھ کہنا چاہیں گی بہت شکریہ کال کرنے کا مفتی صاحب قرآن مجید آج جس کی وجہ سے ایک یہ بھی وجہ بیان کی گئی کہ قرآن مجید کی وجہ سے رمضان کا مہینہ اتنا عظمتوں والا ہے معتبر ہوا قرآن کا تعارف کس طرح سے آپ پیش کریں گے ہم قرآن مجید قرآن قرآن بہت کرتے ہیں قرآن کا تعارف کیسے پیش کریں گے یہ قرآن کا تعارف اس انداز سے ہوگا کہ ایک تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے کتب سماویہ میں سے ہے آخری کتاب ہے اور اس کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجمالی طور پر تقریباً ہر شعبے کو اختیار فرمایا ہے بیان فرمایا ہے اس میں واض و نصیحت بھی ہے امثال بھی ہیں اور احکام بھی ہیں عذاباد بھی بیان کیے انعامات کا تذکرہ بھی فرمایا عقیدے کا بیان بھی ہے بہت یعنی ایک ایسی کتاب ہے جو ایک ناصف مذہب کو پیش کر رہی ہے بلکہ اس مذہب کی مکمل تعلیمات کی طرف اجمالی طور پہ اشارہ بھی کر رہی ہے اور اسے اختیار کرنے کے لیے جو معاون امور ہیں ان امور کو بھی یہ آسانی کے ساتھ ہمیں دے رہی ہے صحیح تو یہ ایک ایسی اللہ تعالی کی طرف سے نزل قید <تصفح> کتاب ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ ہے یعنی اجمالی طور پر اگر ہم دیکھیں کہ یہ ہر دور میں قرآن پاک ایک قابل عمل کتاب ہے ایک ایسی بہترین کتاب ہے کہ جو کسی بھی دور میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کے تقاضوں کے مطابق ہم آہنگ ہو جاتی ہے صحیح تو یہ مطلب مختصر کا تعارف ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہمارے نبی کریم پر نازل ہوئی اور ایک مذہب کو یہ پیش کر رہی ہے اجمالی طور پر اس پر مزید گفتگو کرتے ہیں قرآن مجید کے حوالے سے ایک کونر شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں انور جی انور صاحب فرمائیے آپ کے جانے پہچانے شہر سے آپ کا خادم بات کر رہا ہوں جی جی اللہ تعالیٰ اللہ آپ کو رمضان مبارک فرمائے آمین آپ کو اور آپ کی کیوٹ ٹی وی کی ٹیم کو تمام کو اللہ رب العزت رمضان المبارک हुँ اور हुँ میں ات کرنا چاہ رہا تھا اصر سے مغرب ایک روزہ نفلی رکھا جاتا ہے اس کے متعلق آپ کچھ کلام فرمائیں اور ویسے میں نائنٹی فور میں آپ سے میری ایک ملاقات ہوئی تھی ایک وقت میں رائگنڈ میں اچھا صحیح بہت شکریہ کال کرنے کا انور بھائی آپ نے رائے ون سے کال کی مفتی صاحب قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ اگر یہ سوال کیا جائے تو یہ ویلڈ کوشچن ہوگا کہ مطلب قرآن کو قرآن ہی کیوں کہتے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے کالر اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام سر عبد الرشید بول رہا ہوں الرشید صاحب ہاں جی کہاں سے ماشاء اللہ سمان اللہ عبدالرشید آن آن صاحب فرمائیے سر آپ کو رمضان مبارک کی سہاستوں کا بہت بہت مبارکی مسلمان مبارک مبارک مبارک کو حامر جی فرمائیے عبدالرشید صاحب ہلو لائن ڈراپ ہو گئی ہے مفتی صاحب قرآن کو قرآن کیوں کہ ویسے تو قرآن کے بہت سارے نام ہیں قرآن ہی میں تقریباً پچپن نام موجود ہیں طبیان فرقان ہدن شفا وغیرہ وغیرہ اور ظاہر سی بات ہے کہ کسی چیز کی بھی فضیلت کا اندازہ اس کے نام کی کثرت سے بھی ہوتا ہے صحیح. جتنے القابات زیادہ ہوں گے اتنے فضائل زیادہ ہوں گے خصوصیات زیادہ ہوں گی صحیح. رہا اس کا خاص نام قرآن یہ بھی قرآن حکیم میں ذکر ہے ان نا انضر نہ عربی تو یہ لفظ قرآن قرآن حکیم میں بھی ذکر ہے جس کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا ملنا کارا آ اگر لفظ اس کا مادہ لیتے ہیں مطلب جمع کرنا کارا نہ تو مطلب ملنا हुँ. ملنا اس لیے کہ قرآن کا علی اسلام سے لے کے ون ناس تک ایک ایک جملہ ملا ہوا ہے हुँ. مفہوم معنی کے اعتبار سے صحیح دوسری بات یہ کہ جمع کرنا اس لیے کہ اس میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے جمع کیا گیا ہے خود اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا بلا رتب یابس اللہ فی کتاب مبین کوئی خوش کو چیز ایسی نہیں جو اس کتاب کے اندر کتاب مبین کے اندر جمع نہ کی گئی ہو تو چونکہ ہر چیز اس کتاب کے اندر موجود ہے اس کی جامعیت کی طرف اس کی وسعت گہرائی اور گہرائی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کیونکہ ٹائٹل بتاتا ہے اندر کیا ہے تو لفظ قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے یہ علم کا وہ خزانہ ہے کہ اس کے اندر جو کچھ تم چاہو گے وہ مل سکتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لود علی قالو بحیر لر قرآن کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی کھو جائے تو میں قرآن سے تلاش کر سبحان اللہ کیا بات مفتی صاحب کیسے ہم کیسے یقین کریں گے جس طرح مفتی صاحب نے یہ بات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ علام کے حوالے سے کہی حضرت علی کا فرمان ہے میرے جوتے کے تسمے اگر گم ہو جائے تو میں پوچھوں ایک ہم تو یقین رکھتے غیر مسلم کو کیسے یقین دلائیں گے کہ اگر اس کی ایک حرف کی حقیقت سے بھی ہو جائے تو ایمان سے سرفراز ہو جائے کیسے کسی کو سمجھائیں گے یہ دین ہوتے ہیں ان کے ظاہری معانی کا قصب نہیں کیا جاتا صحیح مطلب کہنے کا یہ وہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جوتے کا تسمہ بھی میں ان سے تلاش کر لوں گا لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ایسی آیات موجود ہیں جو اس لیے نازل کی گئی تھی کہ آپ کا کام پر, کام پر ہے صحیح تو اس کو پڑھ کے وہ اندازہ کر لیں اصل میں یہ فیض نبوت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو علم کی برکات حاصل ہوتی ہیں کیونکہ یہ بادات و ریاضات میں صاحب کرام ایک طویل عرصے تک رہے تو باتمی پاکیزگی حاصل ہوئی اور باتمی پاکیزگی کے ساتھ جب آدمی کسی چیز کی تحقیق کرتا ہے تو شیطانی جو ایرر وغیرہ ہوتے ہیں افراد جو ہوتے ہیں وہ درمیان میں رکاوٹ نہیں بنتے ہیں تو آدمی پھر درست نتیجے تک پہنچتا ہے تو جتنا روحانی پاکیزگی حاصل ہو کثرت اتنی زیادہ ہوتی ہے تو یہ اصل میں ضمنی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے فال نکالنے کا ایک معاملہ قرآن سے فال نکالتے صحیح. وہ کوئی لکھا تو نہیں ہوتا کہ کیا ہوگا مستقبل میں یا کس طرح بہتری ہے کس طرح نہیں پڑھنے والا اس کو پڑھتا ہے اگر وہ پاکیزہ نفس ہوتا ہے تو خود بخود قدرت کی طرف سے ان آیات کے مفہوم کے مطابق ایک الہام قلب میں آتا ہے جس کو وہ بیان کر دیتا ہے اسی نقابین کے کہنے کا مطلب ہے کہ تبارک و تعالی نے ہم تر ایسی خصوصی رحمت و برکت نازل فرمائی ہے کہ اگر ہم اپنی گمشدہ چیز کو تلاش کرنا چاہیں اور قرآن کی آیت کو پڑھیں تو اللہ کی طرف سے ایک ایسی تائید ہمیں حاصل ہوگی کہ وہ قرآن کی آیت ہمیں نشاندہی کر دے گی کہ آپ کی چیز کس طرف ہے تو یہ ہر ایک کو خیر حاصل نہیں ہوگا بہت ہی وسیع علوم ہو تب ہوگا اور باقی جو سب نے عرض کی اس لیے کسی غیر مسلم کو ان اقوال کے ذریعے قرآن کی فضیلت کی طرف مائل کرنا یہ عوام کا کام نہیں ہے ٹھیک یہ تو یہ تو حقیقت ہے یہ تو میرا سوال جو تھا وہ یہی تھا کہ اگر فرض کری یہ قول سامنے نہیں ہے قرآن خود بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ اس میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے جو لفظ قرآن سے ہی واقف نہیں ہے کوئی شخص جانتا ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسی بھی کتاب ہے دنیا کی کہ جس میں کوئی تحریف کوئی ترمیم موجود نہیں ہے تو ہم اس دعوے کی دلیل کے طور پر کیا پیش کریں گے اسے پڑھے بغیر اور ہم کوئی ایسی دلیل پیش کر سکتے ہیں اس کا جواب ایک کالر کے بعد میں آپ سے لیتا ہوں ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم کیا کہتے ہیں الحمدللہ کون اور کہاں سے میں جی بہن فرمائیے بہت اچھا ڈال رہا ہے آپ کا آپ کو بہت بہت مبارک ہو جانتے ہیں بہت شکریہ آپ کو بھی مبارک ہو آج تو سعودی عرب میں دوسرا روزہ ہوگا اچھا تھا میری والدہ شوگر کی مریض ہیں اور ہمارے حالات یہاں پہ اس طرح کے نہیں ہے کہ ہم لوگ روزے کا بدل یہاں پہ دے سکیں کیونکہ ایک دن کا کرنے کا تین سو رات بنتا ہے تو کیا ہم اپنے پاکستان میں وادہ ان کو نامی میں تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ وہاں پہ بھیجیں پاکستان میں روزے کا بدل ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں جی جی فرمائش کرنی تھی نہ ہے, ضرور ان شاء اللہ آپ کو سنواتے ہیں بہت شکریہ ایک کالر اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام ہلو السلام علیکم تسلیم بھائی وعلیکم السلام کیسے تسلیم کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں تسلیم بھائی میں کوٹر جی بات کر رہی ہوں جی بہن فرمائیے پہلے تو آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھی بہت بہت مبارک اور ذہنی کرام کو بھی اسلام اور سبیف بھائی کو بھی میرا بہت بہت اسلام مبارک اور, مبارک کی مبارک مبارک مبارک اور رمضان کی مبارک اور رمضان کے حوالے سے کہنا چاہوں گی کہ اصلاح اللہ تعالیٰ ہم پہ رحمت کر رحمت فرمائے اور ہم نے عمرہ کرنے کی بھی تو میں اپنے برکار میں بھی بلائے ہم سب کو بلائے اور میں نے یہ پوچھنا تھا تسلیم بھائی آپ نے ویس بھائی کے بارے میں بھی نہیں بتایا کہ وہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے ان ضرور آئیں گے قریب آئیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ کال کرنے کا مجھے سر پہلے اگر سوال کا جواب یہ پہلے ایک اور بھی تھا کہ مسجد کی کوئی شرم مسجد کوئی کوئی شرع حیثیت نہیں کوئی حیثیت نہیں ہے روزہ جو ہوتا ہے صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہی ہوتا ہے لیکن یہ جو عوام میں مشہور ہو گیا اس میں محققین نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ اس کا اہتمام کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے لیکن کسی کوئی شرع حیثیت نہیں ہوتی ہے اصل سے مغرب پر روزہ کچھ بھی نہیں ہوتا دوسرا جو بہن نے کہا کہ یہ شوگر ہے والدہ کو اگر اس میں مرض اگر ایسا ہے کہ کبھی افاقی کی امید ہی نہیں ہے تو فدیہ دے سکتے ہیں لیکن اگر کسی موقع پر افاقی کی امید ہے کہ یہ شوگر ختم ہو جائے گی یہ کم ہو جائے گی اور روزہ رکھ سکیں گے یا موسم کے اعتبار سے گرمی میں نہیں رکھ سکتے سردی میں رکھ سکتے ہیں اگر ایسا ہے تو فدیہ کافی نہیں ہوگا روزہ ہی رکھنا ہوگا پگا رکھنی ہوگی ابھی چاہے چھوڑ دیں بار رکھیں <تصفح> اور اگر آئندہ کے لیے ڈاکٹر جی کہتے ہیں کہ کبھی امید ہے ہی نہیں کہ آپ کو صحت ملے گی تو یہ فدیا ادا کر سکتے ہیں اب اس میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو گھر میں آٹا یوز کر رہے ہیں اس کے دو کلو پچاس گرام آٹے کی قیمت یہ ایک روزے کا فدیہ ہوتا ہے وہ پہلے آپ قیمت نکال لیں اب وہ ادا کرنا چاہیں تو پاکستان ادا کر سکتے ہیں لیکن حساب اسی آٹے کا ہوگا جو آپ اپنے اطراف اپنے گھر میں اترے کی قیمت اسی کی کے ٹھیک ہے میں جو سوال کر رہا تھا ہاں آپ نے نیکسٹ اس کا پہلو ہے کہ ہم آج کے دور میں اگر ایک غیر مسلم کو سمجھانا چاہیں کہ قرآن پاک ایک اتھینٹک کتاب ہے یا واقع اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے تو کیا دلیل دی جائے گی اور اس کے حوالے سے بتایا جائے کہ اس کے اندر سب کچھ موجود ہے اس دعوے کے حوالے سے بتایا جائے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو دیکھیں یہ کہ کوئی بھی چیز اگر انسانوں کی طرف سے دی گئی ہو تو اس میں ضرور کسی نہ کسی جگہ پر اختلاف ہوتا ہے عبارت میں ایک سفر پہ کچھ لکھ دیا آگے نظریاتی اختلاف ہو جاتا ہے ٹکرا ہو جاتا ہے تحریر کے اندر قرآن میں ایسا کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا خد اللہ نے قرآن عظیم میں یہی دعویٰ فرمایا کہ اگر یہ کسی انسان کی طرف سے ہوتا مخلوق کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں اختلاف کثیر پاتے دوسرے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی نسخے قرآن عظیم کے ملیں گے اس میں ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں ہے بالکل ایک جیسے نسخے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن انسانوں کا وضع کردہ نہیں ہے بلکہ کسی اور کی طرف سے ہی ہے اور اس کی حفاظت کا اہتمام بھی ہو رہا ہے دوسرا یہ کہ پھر جب یہ یہ آدمی تسلیم کر لے گا اس دلیل کے ساتھ کہ ہاں یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اس میں موجود ہر مضمون پر جس کا ایمان قوی ہو جائے گا پھر وہی آیات ہیں جیسے آپ نے اور مفتی صاحب نے شاد فرمائی کہ ہر رتب و یابص کا بیان اس پرانی نظیم میں موجود ہے یہ الگ بات ہے کہ ہماری علمی اور ذہنی اور عقلی رسائی وہاں تک نہ ہو سکے پھر اس کے بعد شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سلیم بھائی آپ کو مفتی صاحب کو سبھی بھائی کو میری طرف سے بہت بہت السلام علیکم سکیم بھائی آپ کو بھی مبارک پروگرام کو تیار آ رہا ہے سال بھر ہے اس کی انتظار میں رہتے ہیں کہ آج اب کتنے مہینے رہ گئے ہیں پروگرام شروع ہونے میں کیونکہ ماہ رمضان کو اتنا پیارا ہے اتنا پیارا ہمیں اللہ تعالی نے مہینہ دیا ہے کہ ہم اس کا تو شمار نہیں کر سکتے کہاں سے بات کر رہی ہیں جی بھائی میں شریف سے بابا فیصلہ فوجی بات کر رہی ہوں ماشاءاللہ جی فرمائی کچھ کہنا چاہیں گے مزید جی بھائی آب, میرا, ہمارا کیوری اتنا پیارا ہے کہ ہم اس دن رات اللہ ذکر سنتے ہیں اور دین اسلام کے سنتے ہیں جی। ہمیں اتنا پیارا لگتا ہے کہ ہم ہیں زندگی میں اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے بہت شکریہ جو اس میں سبق دیا جا رہا ہے اللہ کرے ہم اس کو یقیناً سمجھ لیں اور اس کو مضبوطی سے تھام لیں ایک اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں السلام جی میں زمبابور سے بات کر رہا ہوں محمد بلال جی محمد بلال کیسے ہیں آپ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں آپ کے ساتھ اللہ کا کرم انکو مجھے ایک ناپ کی فرمائش کرنی کی جی جی کیجیے سزاؤں میں کیا ٹھیک ہے محمد بلال آپ کو ضرور سنواتے ہیں انشاءاللہ بہت شکریہ کال کرنے کا آپ نے زمبابوے سے کال کی ہے مفتی صاحب بہت سے میں معذرت چاہتا ہوں ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ہم لوٹ رہے ہیں آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مفتی محمد اکبر صاحب حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب اور سید سبی الدین سبید احمانی صاحب ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی بھائی میں اعجاز بات کر رہا ہوں ٹورنٹو سے جی اجاز صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں میں ٹھیک ہوں سر آج ٹورنٹو میں دوسرا روزہ ہے ترون سو میں ابھی کلر ہوتا ہے اور ابھی افطار کا ٹائم ہونے والا ہے اچھا ماشاءاللہ آپ کو رمضان مبارک ہو چھ بج رہے تو ساڑھے بجے یہاں اسٹارٹ ہوتی ہے اچھا آپ کو کیو ٹی وی کی جانب سے رمضان مبارک ہو آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو بہت شکریہ آپ کا نمبر ملا جناب جی آپ کا شہری کا ٹائم ہوتا ہے ہمارا اختار کا ٹائم ہوتا ہے جی جی جی تو ہمارے لیے بھی مطلب ہے یہاں پہ رونق آپ لوگوں کی وجہ سے لگی ہوئی ہے اللہ آپ کو خوش رکھے جی فرمائیے لوگوں کو بھی پوچھ رکھیے جی اجازت صاحب فرمائیے کیجیے گا اور مفتی اکمل اور دوسرے مفتی صاحب کو ہمارا سلام کہیے گا بہت بہت مبارک بھی کہیے جی اجازت تمام پاکستان والوں کو رمضان کی مبارک جی اجاز صاحب کچھ کہیے گا جی سر آپ سب کو میری طرف سے رمضان کی مبارک بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے اتنی دور سے کال کی مبارکباد دینے کے لیے اللہ رب العزت آپ کو بھی مبارک فرمائے ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم ہیلو علیکم تسلیم انکل وعلیکم السلام مفتی عن کرام کو بھی السلام علیکم سدین کو بھی السلام علیکم وعلیکم السلام کون بات کر رہی ہیں تسلیم انکل میں کمر نواز رول پیلی سے بات کریں کیسے آپ الحمد للہ آپ کی دعائیں ہیں جی تفریح پہلے تو میں آپ کو مفتی کرام کو سبھی انگل کو کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو تمام عالم اسلام کو ماہ رمضان کی بہت بہت مبارک کہنا چاہوں گی بہت شکریہ تسلیم انکل ہم سب خلی کے بہت شکر گزار ہیں کہ لاسٹ ٹائم کی طرح انہوں نے پھر شہری ٹائم اور افطار ٹائم کی ٹرانسمیشن شروع کی اور تسلیم انکل آپ کا سرپرائز بہت اچھا تھا تناویوں کی صورت میں بہت خوبصورت تلاوت امام کعبہ کی آواز میں اور آپ کے بہت پیارا انداز ترجمہ پڑنے میں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس امر خیر کے اپنی بارگاہ میں بھول فرمائے دو سوالات کرنے ہیں آپ پہ میں نے یہ کرنا ہے کہ رمضان میں جو ہے وہ فرض نماز کا ثباب ستر گنا زیادہ ہو جاتا ہے نا یعنی کہ ستر گنا ہو جاتا ہے تو اگر ہم قزا نماز جو ہے وہ ادا کریں تو کیا اگر انسان ایک قزا نماز پڑھے گا رمضان المبارک میں تو وہ ستر نمازوں کے برابر ہوگی سلیم انکل آپ کو میرا سوال سمجھ آ گیا بالکل سمجھ میں آ گیا دوسرا سوال یہ کہ تراویم اگر کسی کو ڈفرینٹ صورتیں نہ آتی ہوں تو کیا وہ سورہ کلاس پڑھ سکتا ہے اور کتنی مرتبہ پڑھ سکتا ہے یہ پوچھنا تھا اور سبھی انکل سے میں نے ایک نعت کی ریکویسٹ کرنی تھی سبھی انکل السلام علیکم وعلیکم السلام رحمت اللہ جی کہیے آپ سے ریکویسٹ کرنی ہے ہمیں زندگی سے فراغت ملی ہے یہ نام ضرور پڑھ دیجئے گا ان شاء اللہ کوشش کریں گے بہت اللہ بہت شکریہ کال کرنے کا مفتی صاحب میں سوال کر رہا تھا بہت سے صحاف پہلے بھی آتے رہے قرآن وہ بھی اللہ کے کلام تھے یہ بھی اللہ کا کلام ہے کیا فرق ہے سب میں اور قرآن مجید میں کہ قرآن وہ صحائف وہ صحائف آ, وہ کتابیں ابھی بھی موجود ہیں لیکن ہم قرآن کے لیے کہتے ہیں خاص طور پر کہ یہ آ, ہر چیز اس میں موجود ہے اور یہ ہدایت ہے رحمت ہے باقی سب کے لیے نہیں کہہ رہے کہ وہ بھی اللہ کے کلام ہے کیا فرق ہے دیکھیے ہم یہ دعویٰ تو نہیں کرتے کہ باقی سب کے لیے نہیں کہتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن حکیم ان باقی دیگر جملہ آسمانی کتابوں کی بھی جامع ہے یعنی جو باتیں ان میں ذکر کی گئی تھی وہ قرآن حکیم کے اندر موجود ہیں پھر دوسری بات ایک یہ بھی ہے کہ قرآن حکیم کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ولی کل شر اتوا جا ہم نے ہر امت کے لیے ایک شریعت اور ایک آج پناچ بنایا یعنی بنیادی طور پہ جو اسلامی تعلیمات ہیں عقائد ہیں توحید ہے نبوت ہے یہ عقائد تو مشترک ہیں لیکن ہر نبی پر جو شریعت صحائف کی صورت میں کتابوں کی صورت میں احکامات کی صورت میں نازل ہوتی رہی طور ہے۔ زبور ہے انجیل ہے پھر یہ قرآن ہے تو چونکہ ہر دور کے حالات جیسے تھے اس اعتبار سے احکامات نازل ہوتے تھے نسل آپ ایک راستے پہ جا رہے ہیں صبح کو جا رہے ہیں گرمی میں جا رہے ہیں سردی میں جا رہے ہیں تو جس موسم میں جا رہے ہیں اور جس جگہ پہ جا رہے ہیں اس حساب سے آپ جو ہے وہ اپنے لیے جانے کے لیے سفر کے لیے معاملات تیار کرتے ہیں ٹھیک بالکل اسی طرح میں باقی باقی امتیں اس زندگی بسر کر رہی تھی اس دور کے حالات کے مطابق زندگی کے قوانین دیے گئے نیادی تعلیم تعلیم ایک تھی پھر آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک علمی دور ہے اب انسان ہواؤں میں فضاؤں میں سفر کرتا ہے تو لہذا قرآن حکیم کو ایک علم کا خزانہ بنا کر اس دور کے مطابق کرتے ہوئے عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرتے ہوئے عطا فرمایا ٹھیک ویسے سب کچھ سوالات ہیں ان کے اگر جی پر ہاں پر پوچھا بہن نے کہ اگر ایک قضا نماز اس مہینے میں ادا کریں تو کیا ستر قضائیں ادا ہو جائیں تو یہ اصل میں تعداد کے اعتبار سے فرض ستر نہیں بن جائے بلکہ ثواب کے اعتبار سے ستر گنا زیادہ ثواب ملتا ہے یہ کہنا مقصود ہے حدیث میں جو ہے اس لیے ایک ہی ہوگی ایک ہی نماز ادا ہوگی لیکن ثواب ستر فرائض کا حاصل ہوگا لہٰذا جتنی مقدار میں فضائیں باقی ہیں ان کا حساب ان کی ادائیگی کے مطابق کریں ایک ادا کر کے سترنا کاٹ دیجیے گا ذرا اگر ثواب کی نسبت سے دیکھا جائے تو رمضان میں ادا کرنا زیادہ بہتر ہے بالکل بہتر ہے اس میں سنت غیر موقع نوافل وغیرہ بالکل چھوڑ کر قضا نمازیں کس سے ادا کرنے چاہئیں جس طرح ابھی نے پوچھا کہ اگر مختلف صورتیں نہ آتی ہوں تو تراویز ایک ہی صورت پڑھ سکتے ہیں اس کا اصول آسان سے یاد رکھ لیجئے کہ فرض اور واجب اس میں تو بہتر یہ ہوتا ہے اگر ایک سے زیادہ صورتیں یاد ہیں تو مختلف ہی ہر رکت میں پڑھیں ٹھیک ہے اگر یاد نہیں ہے تو پھر کوئی بات نہیں لیکن جو سنت ہوتی ہے اور نوافل اس میں متلقن اجازت ہے کہ اگر آپ کو کثیر صورت یاد یاد ہوں हुँ. تب بھی آپ ایک ہی صورت کو بار بار پڑھ سکتے ہیں चीक. اور بہنیں جو بیان فرمایا ادھر اس میں تو یاد ہی نہیں हुँ. تو یہ سوریہ لاشی پڑھ سکتے ہیں اور جو مقدار پوچھی وہ آپ کی مرضی ہے ایک دفعہ پڑھیں دو دفعہ پڑھیں تین دفعہ پڑھیں اگر ہمت تین تین دفعہ ہر رقط میں پڑھ لیں تو ہر رقط میں ایک مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا صحیح ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام رمضان مبارک آپ کو بھی رمضان مبارک کہاں سے بات کریں جی میم جب اور میں لاہور سے بات کر رہی ہوں میرا السلام اللہ خان کو بھی میرا السلام وعلیکم السلام مفتی صاحب کے لیے میرا کوشچن تھا کہ میری جو بڑی آتی ہیں وہ حمل کے دوران روزہ نہیں رکھتی تھی کیب وغیرہ آ جاتی ہیں تو پھر کیا کریز کے بارے میں کوئی ہڈیا وغیرہ یا کسی کو روے رکھوا دیں اس کے بارے میں بتا دیں ٹھیک ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے السّلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے فیصل صاحب پیر بات کر رہا ہوں ٹورانٹو سے جی فیصل صاحب جی میری میری طرف کو رمضان مبارک آپ کو بھی رمضان مبارک جی کچھ کہیے گا جی میں نے یہ کرنا ہے کہ میں کام کرتا ہوں ٹرک تک کا سٹی جاتا ہوں ٹریول کرتا ہوں یا میرے لیے نماز پڑھنا پڑھنا چاہیے یا مجھے کثر نماز چاہیے آپ کو ضرور بتاتے ہیں فیصل صاحب وہاں پر بھی افطاری کا وقت ہو رہا ہے ٹورنٹو میں آپ افطاری کا اہتمام کیجئے یہاں پر مختصر سبقفہ لیں گے وقت کہتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ہم لوٹ رہے ہیں اب پروگرام دیکھ لکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مفتی محمد اکبل صاحب حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب سید الدین صبی رحمانی صاحب کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام تسلیم بن بھائی جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں سر میں فہد بات کر رہا ہوں سعودیہ سے جی فہد صاحب سر سب سے پہلے تو آپ کو سبھی بھائی کو اور تمام وقت کام کو میری طرف سے بہت بہت رمضان مبارک آپ کو رمضان مبارک اور یہ مجھے سبیر بھائی سے بات کرنی تھی جی, جی السلام علی السلام علیکم, علیکم, علیکم, علیکم جی سبیر بھائی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیلو جی وعلیکم السلام سبیر بھائی ماشاءاللہ سے آپ کی آواز اور آپ کا انداز ناپ پڑھنے کا بہت ہی خوبصورت ہے یہ سمجھ لیں کہ پاکستان میں آپ جیسے ناٹکوں کو شبی <تصفح> بھائی مجھے آپ سے ایک ناط کی درخواست تھی اپنا خوش وہ دین آ میں کی سزا ہوں یہ کلام آپ کو ضرور سنوائیں گے ایک منٹ میں ان شاء اللہ ہم قریب آئیں گے بھائی بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم لائن ڈراپ ہو گئی ہے مفتی صاحب قرآن کا اجاز جس طرح بہت ساری چیزیں بھی بیان ہوئی قرآن کی تاثیر کے حوالے سے ایون قرآن کی تلاوت کی تاثیر قرآن سنا جانا اس کو سمجھ لینا اس کو پڑھ لینا اس پر عمل کرنا اس کی تاثیر تو یقیناً ایک سمجھ میں آتی ہے قرآن کی تلاوت کی بھی ایک تاثیر کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے یہ مختلف حوالے سے اس کی تاثیر ہے ایک تو یہ کہ اگر آپ کوئی ہو خوش الہان قاری اگر پڑھ رہا ہو تو یہ قرآن کے الفاظ میں ایسی برکت نے رکھی ہے کہ اربی زب زبان میں ہے ہی ایسے اچھا اٹریکشن اور برکت یعنی قلبی میلان ہے کہ دل کی دنیا بدلتی ہوئی سی محسوس ہوتی ہے انقلاب پیدا ہوتا ہے رقت تاری ہوتی ہے تو یہ تلاوت کے اثر ہے کہ جو آدمی کرتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے دوسرا یہ کہ جب قرآن عظیم پڑھیں چاہے ترجمہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو یہ ضرور ہے کہ اس کی برکت سے نفس کی گریشت کمزور ہونے لگتی ہے کیونکہ روحانی قوت حاصل ہوتی ہے دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے برکت پیدا ہوتی ہے جو مستقل کراس کرنے والا ہے اگر کسی روز قراط اس سے چھٹ جائے تو ایک سا محسوس ہوتا ہے اور روزانہ کراط کرنے کی برعکس صرف نورانیت اور قوت قوت محسوس ہوتی ہے پھر اللہ تعالی نے اس کی مختلف صورت میں مختلف برکات رکھی ہیں اگر کسی کی روح نکلنے میں مشکل محسوس ہو رہی ہو تو سورہ یاسین کی تلاوت ہی تو ہے کہ جو اس کی روح کو آسانی سے باہر نکال دیتی ہے جیسے سورہ راہ کے بارے میں سرکار نے شاد فرمایا اب مردے کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے اگر عربی داں نہیں ہے تو اور پڑھنے والے کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے یہ صرف تلاوت کی برکت ہے کہ روح میں نکلنے میں آسانی ہو جاتی ہے پھر اس کا دم بہت بہترین ہے سورہ بخاری بخ... یہ بخاری کے اندر ہے ابو سعید خدر ربی اللہ تعالیٰ انہوں اشاد فرماتے ہیں ہم کو یہ سے واپس آ رہے تھے تو ایک گاؤں کے پاس روکے تو وہاں کی ایک بچی ہمارے پاس آئی اور اس نے کہا کہ ہمارے سردار کو کوئی بیماری ہو گئی ہے اور ایک رواج کے مطابق بچھو نے ڈنگ مار دیا ہے تو آپ نے کوئی دم کرنے والا ہے تو ہم میں سے ایک شخص اٹھا اس نے کہا میں کرتا ہوں یہ ہی کہتے ہیں کہ ہم اس کو پہلے دم کرنے والا نہیں جانتے تھے हुँ. وہ گیا اور دم کیا وہ ٹھیک ہو گیا اس نے خوش ہو کے پیس دیا دی اور ہم سے اور ہم سب کو دودھ پلایا اب ہم نے اختلاف پیدا ہوا ہم نے تو دم آتا نہیں تھا کون سا دم کیا اس نگہ صحیح بات مجھے دم نہیں آتا تھا لیکن میں نے صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا تھا اس کی برکت سے شفا دے دی تو اب اختلاف پیدا ہوا کہ یہ انعام لے کے نہ لیں نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے وہاں جا کے فیصلہ کیا تو سرکار نے فرمایا کہ یہ دم بالکل درست تھا اور ان بکریوں میں سے میرا بھی ایک حصہ مقرر کرو کیا معلوم ہمارے بزرگ تھے انتقال کر کے بہت ہی محبت فرماتے تھے وہ یہ بتایا کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ ایک سکھ شخص تھا وہ مشہور تھا کہ وہ ایسا دم کرتا ہے کہ لوگوں کو شفا مل جاتی ہے تو کہنا کہ ایک دن میں نے تنہائی مت سے گیا تم مجھے بتا دو سرداجی تم کرتے کیا ہو کہنا کہ یقین کریں بس میں یہ کرتا ہوں کہ سات مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیتا ہوں میرا یہ ایمان ہے اور وہ جاتا ہے مرلہ مریض اللہ نے اس تلاوت میں مختلف سوالوں سے بڑے بڑے یہ تو یہ چیزیں بڑی مقدم مفتی صاحب میں اسی بات کو تھوڑا سا جزوی طور پر آگے بڑھاؤں گا آج کل ایسا کیوں نہیں ہے آج کل تو مطلب دم تو کرانے جاتے ہیں لیکن اکثر دیکھا ہے دم نہیں ناک میں دم کر دیتے ہیں یعنی کیوں یہ نکل جاتا ہے وہ دم کی فضیلتیں کیوں جا رہی ہیں ہمارے ہاں سے کیا ہم نے وہ آیات کو بیچنا شروع کر دیا ہے اس وجہ سے کیا وجہ کیا ہے آج کل آپ جواب آپ سے لیتا ہوں کال کے بعد السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے میں سر میں آسم بات کر رہا ہوں جی آسم صاحب کہاں سے حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں جی آسم صاحب فرمائیے سر سب سے پہلے آپ کو سب تمام آزاد کو میری طرف سے مبارک بہت شکریہ آپ کو بھی مبارک جی مجھے صاحب سے کچھ نہ کچھ مفتی صاحب سے السلام علیکم وعلیکم السلام مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ آج کل جو چل رہا ہے کہ پانچ دن کی تراوی دس دن کی بارہ دن کی تراویح ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میں فاقت بات کر رہی ہوں جی کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں ہوں, مجھے آپ کا یہ پروگرام ساری ٹائم بہت اچھا لگا اور مجھے اکمل بھائی سے یعنی مفتی اکمل سے بات کرنی ہے हैं کہ یہ میں ان کا پروگرام دیکھتی ہوں صبح قرآن کا بہت اچھا ہے ہاں جی مجھے بہت پسند ہے ای ڈے میں ان کا دیکھتی ہوں جی جی بہت شکریہ بھائی کی نعتیں مجھے بہت پسند ہیں پلیز ان کی کوئی نعت سنا دیجیے گا ضرور سنوائیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ کال کرنے کا ناک میں دم کرنے والے ہیں دم کرنے والے چلے گئے دیکھیں اور ایک دم کرتے آپ نے جو بات کی نا قرآن کی تاثیر کے حوالے سے پہلے ایک حدیث حضور علیہ السلام نے